جاتو آدمی وہ باغات اولاد میں سے نباب اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے سلام علیکم اور سلام کرتے رہیں گے انہیں ماں صبر سلامتی ہو آپ پر جو تم آپ لوگوں نے صبر کیا فن ما تو کیا ہی اچھا ہے یہ آکمت کا گھر یہاں نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں جن کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا تو ان کے آبا و اجداد میں سے بھی ان کے آبا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا اس کا کیا مطلب ظاہر بات ہے کہ ان کے آبا میں سے اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے لیکن سالے ہوں گے وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے انبیاء صدیقین شہدا صالحین اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا بڑے اعلیٰ درجے کی جنت میں جا رہا ہے اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں ہے لیکن بیس لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے وہ صالحین میں سے ہے اللہ تعالیٰ ان کو میں اٹھا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے تاکہ یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہوگا اولاد ہے اولاد اس درجے کی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مہاراج ہے وہ صالح تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا بیوی ہے نیک ہے صالح ہے اگر تو اس درجے کی نہیں تھی اس کو بھی درجہ جو اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو صالح ہوں وہ جنتی چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں ان کے درجوں کو بڑھا کر ان اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ رعایت ہے جن یلون صلاح بن آج وی آتے سلام الم میں اللہ من سات ہی اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد یو سلا اور کاشتے ہیں ان رشتوں کو جن, کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قطع رحمی کرتے ہیں چلا رحمی نہیں کرتے وہ یف صدون افیل غرب اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ کا لہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی وہ لہم سار اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے اللہ یفس تو رسق الم و یق اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے وہ فرے ہو دنیا اور یہ مگن ہو جاتے ہیں پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں فریفتہ ہو جاتے ہیں ممل حیات الدنیا پھر آخرت متا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و ساباد کے وہ یقین الرجی نے قبر اللہ آیا تم رب بھی اب دیکھیے بار, بار بار بار بار ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے اور کہتے ہیں یہ کافی لوگوں کے کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کو ان اللہ ید الومین شاہ و یادی احمد اناپ کہہ دیجیے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو جو خود رجوع کرے جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا اللہ دین عامن و تطمئن و اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں دل کے لیے اور روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے یہ مکان ہے دل جس کی مکین ہے روح اس روح کا تعلق ہے رات باری تعلیٰ کے ساتھ جیسو نہ کالی روح کو روح من ربی تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے ان کا سورس ہے یہ زمین یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے ہماری روح اس کی سورس ہے رات باری تعلیٰ لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے روح امر اللہ میں سے ہے اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے اللہ آمنو و تطمعین قلوب بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب آگاہ ہو جاؤ دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے اللہ آمنو آمن باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخبلی کے اوپر بھی نیند نہیں آتی پریشان رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں ہر طرح کا ساد و سامان ہے عیش کا سامان ہے ساری ضرورتیں ہیں آسائشیں ہیں سب کچھ ہے پھر بھی چین نہیں دل کو اطمینان نہیں اللہ دینا میرے سوال ہاتھ تو لوں خوشنم آپ وہ لوگ جو ایمان اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے خوبی ہے مبارک باد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے کزال کارسنگ امت القل قبل امام ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں بلک چکی ہیں تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف وہ ہم یکفرون عب اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں الہو عرب بھی اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان کو کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشرقین مکہ جو ہیں وہ کچھ بھدکتے تھے رحمان کے نام سے وہ لکھفر برحمان پل رب بھی کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے لا الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکل تو کسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے وہ اللہ بتاب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے میرا لوٹنا ہے و لو ان کو آنند اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے یہ مضمون سورہ نام میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا یعنی ہم نے تو معجدہ دیا قرآن قرآن معجدہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا اس کے اندر کی ڈورمنٹ جو اس کی کانشیسنیس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے لیکن یہ کہ جو لوگ حصی موجودہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سب بھیل دیوال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے اور کتیات بھیل ارد یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور کل میں بھیل موتا یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا بل اللہ غلام الجمیہ یعنی اس کے بعد محظوظ کیا تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اگر یہ سارے موجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے بل لاہ امر و جبیا لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے افلم یہ سلدین آمن اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کیا ان کے کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر اللہ یا اللہ الحد النا سے جبیا اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم آنے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں ولا یزال کفر بہن بے ماسناؤ اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ماسناؤں ان کے کرتوتوں پر کار رتن کوئی صدمہ کوئی دھڑکا لگا رہے گا اور تحل و قریب امین دارے یہ تو ان کے قریب ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے الہی اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کے لیے تخریف ان کے لیے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے ان اللہ لا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا والا کلستوں قبل کا اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فام لی تدینہ قبل ماخست تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا پکا فکانہ کاب تو کیسا رہا میرا پکڑنا کیا حصل ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم سالح کا اور قوم لود کا اور قوم شعیب کا اور عال فرعون کا, کا؟ افامن ہوا قائم اللہ کل نقص دماغ کا کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے پاس ہر شخص کے امال نامہ ماخوذ ہے وہ ہستی ہے اللہ اس سے لڑنا چاہیے وہ جالش وقار اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے جن کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تو ہر تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا امال نامہ اس کے پاس ہے ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے اللہ کل نب سے بیمار کا سبق بجار اللہ شرکا انہوں نے اللہ کے شریک کرا دیے ہیں ان سمو ہوں کئی ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ بما لا یعلم فی الارض من بہن کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں زمین میں یعنی تم نے جو شفا بنا لیے ہیں کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے اللہ کے پاس تو ہر ایک کا نامہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ہر ایک کے ہر فعل کا چشم دید گواہ ہے ہر آن ہر جگہ موجود ہے اب کوئی تمہارے جو یہ شفا ہے وہ کیا بتائیں گے اللہ کو بے بالعالم فلارم من القول یا یہ تم صرف سخی سی بات کرتے ہو یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے تمہارے دل میں اتلی ہوئی اور تمہارے عقلے کے اندر پورے طور سے راستے ہوئی بھی بات نہیں ہے کہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو بلزیہ کفر و بکر ہوں بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے بکر ان ہیں ان کی سازشیں ہیں ان کی چالیں ہیں وہ مزین کر دی گئی وہ سدو عیسویر اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے. اب سرات میں مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی ہے ممن یوبی النا فما لہ بن اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اے محمد آپ بھی چاہیں کوئی انہیں ہدایت دے دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ نے ان کے دلوں پر موہر لگا دی ہے لہم عذاب الفی الحیح آتی ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی بولا عذاب الآخرت اور آخرت کردہ تو بہت ہی سخت ہے وبا الحمد للہ میں واقع اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا مثلاً جنت اللطی و تقوم مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے تجریب ان تاقیہ الحار اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اوکو لہاد عائم اس کا بیوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا تلکا اکبل ندی یہ ہے ٹھکانا اور یہ ہے بدلا ان لوگوں کا یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوا کی ربش اختیار کی وہ اکمل کافر نار اور کافروں کا ٹھکانا اور ان کا انجام وہ آگ ہے وہ لوین آتے کتاب یفرہ معاوندین اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے اس چیز سے کہ جو ایز ابھی آپ کی طرف نابل کی گئی یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر انہیں خبریں مل رہی تھیں تو ابھی کیونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرش تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے وب میون کے روپاز رہی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں ان نما امیر تو الحبود اللہ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں ولا اشر کا بہی اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں الہ ادو اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ الہ معب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے اسی کی طرف میرا ٹھکانا ہے قزال کا انزلنا ناؤ حکم اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر حکم فیصلہ یہ قول فیصل بن کر آیا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں صورت الطاریخ میں یہ اب حکم عربین عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر ناغل ہوا ہے وہ اتبا کہ باداما جا کر علم اور اے نبی بالفرض فرق آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے مالک امن اللہ ولی مرا واق تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی ولاک رسول بن قبلک اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے وہ جالنا لہم ازواجن اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی وہ شادیاں بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم کی تین بیویوں سے تو ہم واقف ہیں ان کی اولادیں ہوئی ہیں ولکت ارس اللہ رسول البن قبل کو جاننا لہم ازواج ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولادیں بھی ماں کانند رسول نیاتی اللہ, اللہ اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا کوئی موجہ دکھاتا مگر اللہ کے سے اللہ کے حکم سے لیکن اجن کتاب ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہر شہ معین ہے ہر ایک کی محلت جو ہے وہ درج ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محب کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کو جمع دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے محنت کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے وہ ان ام الک کتاب اور اس کے پاس ہے ام الکتاب اصل کتاب و این نہفی ام الک کتاب لدینا لالی الحکیم یہ قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہے لالی الحکیم اسے آپ لوہی محفوظ کہیں ام الکتاب کہیں کتاب المقبول کہیں اصل قرآن وہاں ہے یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عنایت کر دی ہے ورنہ اصل قرآن ام الکتاب لاہ بحفوظ و ان ام اور وہ ام الکتاب جو ہے اصل کتاب کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب وہ وہاں اللہ کے پاس ہے وہ امان الین کا بادل نظی داٮٔ اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے واضح کر رہے ہیں عذاب کے ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے آپ کی زندگی ہی ہو جائیں گی وفنا کا, کا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفاد دے دیں فائندما علیہ کل بلاغ اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے کر دیا آپ فارغ ہیں اب حساب لینا ہمارے ذمہ ہے عذاب دینا ہمارا کام ہے یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا فائنا بلاگ و علیب ہمارے ذمے حساب ہے اب الم یعنا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے تن کرتے ہوئے کناروں سے واللہ لامعتبہ یا حکم ہی اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں یہی الفاظ نہ کہ درد کو اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی جو چل رہی تھی رد و قدا ہو رہی ہے بحث و ہو رہی ہے اہل کفر ہیں اہل ایمان ہیں ایک طرف محمد رسول اللہ ان کے ساتھی ہیں ایک طرف سرداران قریش ہیں لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے امل قرآن امن ہاؤ آس پاس جو قبائل ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو نفوس کر رہی ہے ابنی غفار ہے ابو رفاری ان میں سے آئے ایمان لے آئے اب گویا کہ وہ بنی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش تم اپنی خیر بناؤ اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا اور تم خود ایک محسور سے ہو کر رہ جاؤ گے یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے تو فرمایا اولم یارو کیا یہ دیکھتے نہیں ہے انا ناطل اردن بھی نطرافیا کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے کناروں سے یعنی گھیراؤ ہو رہا ہے یہ گھیراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا اکنامک بلاکیٹ کیا ان کا دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو کمائی تھے ان کے ساتھ سنا شروع کر دی معاہدے کرنے شروع کر دیئے تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہے قریش کے جو حریف تھے اب وہ حضور کے حریف بن گئے اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا تو اکنامک بلاکٹ جو آپ نے کیا اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولشن ہو رہا ہے یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہنجرٹ کے بعد اور یہ منہج انقلاب النبی کتاب میں میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور فلسفہ انقلاب جو ہے بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے کم اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا لام وقتے والے حکم کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے وہ ہوا سریول حساب اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے جلدی تیزی, تیزی ہے حساب لینے میں وہ قد مکر اور اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی بڑی اسکیمیں بنائی تھی بڑی سازشیں کی تھیں بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسول کی دعوت کو روکنے کے لیے فلی مکرو جمیا یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک کہ اس دن رب نہ ہو اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے وحیط ہے یا الم و ما تقسیم و کل و وہ جانتا ہے ہر زی نفس جو کچھ کماتا ہے ہر انسان جو کمائی کرتا ہے ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے بسیال قفار العمن عمدار اور عنقریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر عاقیت کا گھر کس کے لیے یعنی اس کی خیر اس کی بھلائی اس کا عیش اس کا آرام کس کے لیے اولین قبر الرست اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کشت کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشتم تم ہرگز رسول نہیں ہو القفا بلّہ شاہید و بین کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے وہ من علم الکتاب اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں یار پن کما یار اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا جن کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی جانتے ہیں بارک اللہ لی و, و نفا علی و